میں پڑھ دیتا ہوں اس کا تجمہ اور اس میں جو مسائلہ انہوں نے سکتا کر دیتا ہوں قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبداللہ الانصاری حدثنا سرد بن عبیمہ نازلی سمیت حبیبا المالکیہ قال قال رجل نے امران ابن يا یا ابان جاید انکم لتحدثون لتحدثونا حدیثونا بی احادیث ما نجد لها اصلاً في القرآن فغزب امران وقال للا جبلی او اوجدتم, اوجدتم في كل اربائین درغم ومن كل كذا وكذا شاتن شاتن ومن كذا وكذا بعیراً كذا وكذا ثم هذا في القرآن قال للا قال فعمن اخذتم هذا اخذتموه عننا واخذناه عننا عن نبی اللہ اللہ اشیا کہا سنا میں نے مالکی کو خاموں نے کہا ایک مرد نے عمران بن حسین بے شک تم البتہ بیان کرتے تم آحادیث کو وہ جو نہیں پاتے ہم اس کے لیے اصل قرآن میں عمران اور کہا انہوں نے اس شخص کے لیے یعنی قرآن میں تم نے یہ بات پائی ہے دھرم ان کے ہر چالیسوں میں ایک دھرم اور, بھی اور ہر اتنے میں سے, اتنے میں سے ایک بکری اور سے نہیں یہ چیز قرآن میں پائی ہیں کہ چالیس دھرموں کے بدلے ایک دھرم آئے گا اور اتنے اونٹوں کے بدلے میں اتنی بکری آئیں گی یہ چیز تم نے قرآن میں پائی ہے اس شخص نے کہا نہیں کہا انہوں نے عمران نے فرمایا یہ یا تم نے یہ؟ کس سے باتیں ہیں کہ تم نے ہم سے لی اور ہم نے اخذ نہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی اور ذکر کیا انہوں نے اس قسم کی اشیاء کو عمران رضی اللہ علیہ وسلم. یعنی ع حسیندیث میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے احادیث میں اس کا ذکر ہے اور وہ بھی قرآن کی ہی طرح ہے اب اس ڈاب میں کچھ مسائل ہیں ان مسائل کا ہم ان مسائل کے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ سبزیوں میں زکوات ہے کہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سبزیوں میں زکات ہے, ہے ہے کہ نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک جمہور علاما کے نزدیک جو ہے سبزیوں میں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ سبزیوں میں زکوات نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی زمین اگائے اس میں زکات آئیں گی ہمارے نزدیک ہل کم کم میں اور زیادہ میں فلیل اور کثیر میں زکات جو ہے وہ ہے اس میں اشر ہے اشر اشر کی بات ہو رہی ہے زکات کی نہیں بات اشر کی بات ہو رہی ہے اشر ہمارے نزدیک زمین جو بھی اگائے جو کچھ بھی کم اگائے زیادہ اگائے یا دس گاجرے اگائے تو اس میں اشر دینا پڑے یعنی دسواں حصہ دینا پڑے گا دسواں حصہ یعنی دس گاجروں میں سے ایک گاجر دینی پڑے گی اگر تو زمین دس گاجر اگر بھی دس گاجر بھی گزارتی ہے تو ہمارے نزدیک اس کو ایک گاجر دینی پڑے گی امام جمہور فرماتے ہیں جمہور کے نزدیک پانچ وسک جو ہے اس سے کم میں اشر نہیں کم از کم پانچ وسق جو ہے نا اس میں آئے گا اور ایک وسق ساٹھ سا کا ہوتا ہے ایک وسط ساٹھ سا کا ہوتا ہے اور ایک سا ساڑھے تین کلو کا تقریباً ہوتا ہے ٹھیک ہے یا اس سال پانچ ایک وسک جو ہوتا ہے وہ پانچ من ڈھائی کلو کا ہوتا ہے پانچ من ڈھائی کلو کا ہوتا ہے تو اسی طرح پانچ وسک ہو گئے پچیس من ساڈے بارہ کلو ٹھیک ہے اس سے کم میں زکوت نہیں ہے جمہور کے نزدیک اور امام ابو نما ہمارے نزدیک زمین جو کچھ بھی اگائے اس میں زکوات آئے گی ٹھیک ہے ہماری جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے یا یامنفاتی ماں کا سب تم مما اخرجنا لقم من الز دیکھیں اس میں قرآن رجید کی آیت میں کیا ہے وہ لوگ وہ لوگ جو ایمان لائے خرچ کرو تم پاکیزگی سے وہ جو کمایا تم نے مما اخرجنا لکم اور اس سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے ماں جو ہے وہ عام ہے اس میں قید نہیں ہے کہ پانچ وسط نکالا دو وسط نکالا ہے ایک وسط نکالا عام ہے یعنی جو کچھ بھی نکالا اگر پانچ گاجر نکالیے تو اس کے دس سے کیے جائیں گے ایک میں عشر آئے گا صاحب فرماتے ہیں کہ عشر جو ہے وہ نہیں آئے گا صاحب کہہ رہا ہوں جمہور علامہ جمہور علما امام شافی رحیم اللہ تعالی وغیرہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پانچ وسط سے کم میں جو ہے وہ اشر نہیں ہے ہماری یہ اگے بھی ایک اور اگے بھی ایک حدیث اری جو ہماری دلیل ہے وہ ہے ابن عمر کی جو روایت ہے اسی باب نو باب چھوڑ کے آگے باب صدقت ذرعی کی پہلی روایت ہے وہ ہے ابن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فیما سقت السماء والانهار والعيون وكان بالن العشر ٹھیک ہے جو کچھ بھی اس میں بھی پیما سا پتی سماؤ ٹھیک ہے جو اس کے بارے میں پیما وہ جس کو پانی سیراب کرے چشموں کا نہروں کا ٹھیک ہے یا زمین کی طریقے وہ اس میں کچھ اگائے اس میں اشر ہے اب جو اشر جو ہے وہ کس میں ہے اشر اس میں ہے جو آسمان کی آسمان کا پانی یعنی بارش اس کو سیراب کرے اس وجہ سے فصل آ جائے اس میں اشر ہے اور اگر جس کو آپ اپنی محنت سے پانی لگاتے ہیں نہر کا پانی ٹھیک ہے جو پیسے جس پہ آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں یا ٹیو سے پانی لگاتے ہیں یا کنویں سے پانی بھر کے لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اشر نہیں ہے اس میں پانچواں حصہ بیسواں حصہ ٹھیک ہے یعنی اس میں آپ کو بیس گاجروں میں سے ایک گاجر دیں گے مثال کے طور پر کہ ہمارے نزدیک جو بھی زمین اگائے یا دس گاجرے اگائے تو آپ اس میں سے اُس ایک گاجر دینی پڑے گی اور اگر آپ اس کو ٹیوب ویل کے پانی سے شراب کر رہے ہیں یا نہر کے پانی سے شراب کر رہے ہیں یا کنویں سے پانی سے شراب کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بیسواں حصہ بیس فیصد دینا پڑے ٹھیک ہے بیسواں حصہ دینا پڑے گا یعنی بیس گاجروں میں سے ایک گاجر دینی پڑے گا دیکھا. اور اگر وہ آسمان کا پانی اس کو شراب کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو دسواں حصہ دینا پڑے گا اس میں زیادہ دینا پڑے جمہور فرماتے ہیں کہ جمہور کی جو دلیل ہے وہ یہی روایت ہے آپ اس اس کی بابو ماتا جبو کی زکوۃ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عبد ابو رضی اللہ کی روایت ہے رسلی اللہ صلی وسلم نے فرمایا لئی سا فیمہ دونہ ذوق ان صدافت ولی سہ فیمہ دون امسی اواق ان صداً صدافت ولی سفیمہ سکن پانچ وسط سے کم میں صدقہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عشر کی بارے میں حدیث نہیں ہے یہ زکوٰۃ کے بارے میں حدیث ہے جو آج جو ہے وہ پانچ وسط مال تجارت کے بارے میں حدیث ہے یہ اشر کے بارے میں نہیں ہے جس میں پہلے اس حدیث کے پہلے جو ذکر کیے گئے ہیں اونٹوں کے بارے میں اور چاندی کے بارے میں یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے اور اس میں جو آپ دلیل دے رہے ہیں فیم ادو پانچ بسر کے کم میں صدقہ نہیں ہے یہ زکوات ہے اس میں ہمارے ہم نزدیک بھی پانچ بسر سے کم میں زکات نہیں ہے یہ اشر کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی زمین اگائے جو بھی زمین اگائے اس میں اشر آئے کے نہیں آئے گا اس میں دسواں زکوٰۃ تو چالیسواں حصہ ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ اشر کے بارے میں اشر کے بارے میں بات ہو رہی ہے نہ کہ زکات کے بارے میں اور آپ نے جو بیچ حدیث کی ہے وہ زکوات حدیث ہے شر کی حدیث نہیں ہے دوسری بات سبزیوں میں دوسرا مسئلہ اس باپ کا اس باپ کے بارے میں زکوات ہے کہ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کو صحیح لگتا ہے آواز نہیں آ رہی سبزیوں میں زکوۃ ہے کہ نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ سبزیوں میں بھی اشر ہے اور جموں کے نزدیک واجب نہیں ہے ہماری ہماری دلیل وہی ہے جو قرآن مجید کی آیت ہے سب تم اوم اخرجنا ما عام ہے اس میں سبزیاں بھی شامل ہے اور غیر سبزیاں بھی شامل ہیں اور دوسری حدیث جو ہم نے پیش کی تھی ہماری دلیل یہ ہے. ان کی دلیل ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تارے کتنی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ یہ پہلے دور میں جو آپ نے مصارف زکوۃ پڑھے ہیں آٹھ مصرف زکوات کے پڑھے ہیں اس میں سے آپ نے ایک مصرف پڑھا تھا ولا ملینا یعنی کہ حکومت کی طرف سے جو نمائندے ہوتے ہیں زکوۃ وصول کرنے والے تو اب ہم جواب اس حدیث کا دے دیتے ہیں یہ ان کو منع کیا گیا کہ تم سبزیہ نہ لینا کہ سبزیاں لوگے تو وہ خراب ہو جائیں گی اب کیونکہ سبزیاں جو لیں گے وہ خراب خراب ہو جائیں گی کیونکہ وہ ایک دو دن نکالتی ہیں سبزیاں اور روزانہ جو ہے وہ حکومت کے نمائندے سبزیاں لے کے آنے سے رہے اس لیے جن جو سبزیاں اگاتے ہیں ان کو خود کہا گیا کہ وہ خود صدقہ دیں کسی نہ کسی کو عامل جو ہے وہ حکومت کے نمائندے وہ سبزیاں نہ لیں کیونکہ وہ خراب ہو جاتی ہیں یہ ان کو حکم ہے نہ کہ اس سے نہیں نہیں آ رہی کہ سبزیوں میں اشر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ان کو منع کیا جا رہا ہمارے نزدیک سبزیوں میں بھی اشر ہے اس باب کے متعلق جو مسائل تھے آج جو مسئلے بیان ہوئے بیان ہوگئے مسئلہ موٹا موٹا یہ سمجھ لیں کہ ہمارے نزدیک زمین جو بھی اگائے جو بھی کم سے کم زیادہ سے زیادہ اس میں اشر آئے گا اگر اس کو آسمان کا آسمان سے آسمان کے پانی سے سیراب کیا ہو اسمان کے پانی سے پانی لگاؤ ٹھیک ہے تو اس میں اشر آئے گا اور اگر انسان کی اپنی محنت ہو جیسے ٹیوب ویل لگا کر اس کو پانی دیا ہو تو اس میں بیس فیصد آئے گا ٹھیک ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا اب ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے وہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ہم نے اشر نکالنا ہے یا بیسواں حصہ نکالنا ہے یہ جتنی پیداوار ہوئی ہے اس میں سے مطلب کہ دس دس گل, دس کلو گندم نکلی ہے اس دس کلو کا ہم نے اوشر نکالنا ہے یہ نہیں کہ پہلے ہم اس سے ٹیکس کاٹ لیں اس کا بیج کاٹ لیں جو اس میں ہم نے کھیتی باڑی کی ہے اس کی مزدوری کاٹ لیں نہیں جو کچھ بھی زمین نے نکالا ہے اس کا آپ نے دسواں حصہ دینا ہے اگر آسمان کے پانی کے میں اس کو شراب کیا ہے اور اگر آپ نے ٹویل کے پانی سے یا کنویں سے پانی سے اپنی محنت سے شراب کیا ہے تو اس میں آپ نے بیسواں حصہ دینا ہے. ٹھیک ہے یہ دو مسائل ہیں دوسری بات سبزیوں میں کہ سبزیوں میں ان کے نزدیک اشر نہیں ہے ہمارے نزدیک سبزیوں میں بھی اشر ہے ان کی حدیث آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا خزہ مین من صدا پتون انہوں نے حدیث پیش کی تھی ہم نے اس کا جواب دے دی ہے یہ وہ جو اشر وصول کرتے ہیں حکومت کے نمائندے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سبزیاں نہ لینا کیونکہ خراب ہو جائیں گی یہ نہیں اس حدیث کا مطلب کہ جو سبزیاں اگاتے ہیں ان پر اشر نہیں آئے گا بلکہ ان کو کہا جا رہا ہے جو حکومت کی طرف سے نمائندے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تم سبزیاں لینا اور روزانہ وہ سبزیاں حکومت کے نمائندے لینے بھی نہیں آ سکتے روزانہ کی سبزیاں لینے آئے اور روزانہ کی لوگوں کو دے دیں جو محتاج لوگ ہیں سال کو مرتبہ آنا ہے ٹھیک ہے ان کو کہا جا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں کہا جاتا جو سبزی اگاتے ہیں وہ نہ دیں ٹھیک ہے ہماری اس میں بھی دلیل وہی حدیث ہے اور وہی آیت ہے اس میں جزاک اللہ آج یہ باب ہمارا مکمل ہو گیا انشاءاللہ کل جو ہے وہ اگلا باپ ہم شروع کریں ساتھیوں کو سمجھ آ گیا <coughs>